الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسن القرآن للذكر فهل من متذكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 ہماری عادت ہے کہ میڈیا پر آتے ہیں جو آتے ہیں کھل کر بتاتے یہ نہیں کہ آپ مجھے نیک سمجھ برا سمجھے آپ کا مسئلہ ہے نہ میں نے آپ سے بھیک مانگنی ہے نہ میں نے آپ کو مرید بنانا ہے وہ تو میرا مسئلہ نہیں اس لیے میں کوئی بات چھپاتا نہیں بالکل صاف صاف کہتا ہوں اور بیان نہ کرنے کی رمضان میں وجہ یہ ہے رمضان کے علاوہ کراچی کے حضرات میرا بیان کروائیں تو میں خوش ہوتا ہوں رمضان میں کروائیں تو میں بیان نہیں کرتا اگر کروں تو پہلے دو اعلان کرتا ہوں نمبر ایک بیان مختصر ہوگا نمبر یہ بیان کے بعد آپ سے چلنے کی اپیل نہیں ہوگی میں اس کے بعد بیان شروع کرتا ہوں کراچی والوں کے ایک زین بنا ہوا ہے کہ پنجاب سے جو مولوی صاحب آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں آپ اس زین کو اللہ کے لیے بدل دو اس زین کو آپ بالکل تبدیل کرا دو ہر آدمی بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا میرا بہت بڑا ادارہ ہے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 صاف سفارے ہونے کے بعد میں نے شراب کے ادارے میں جانا ہے دو گھنٹے میری نجی نشست ہے پھر میرا فجر کا بیان ہے پھر میرا جمعے کا بیان ہے اور پھر میرا کل کا عشاء کے بعد کا بیان مری ہے حاجی ضہیر صاحب گیا تو ان نے مجھے روکا ہوا ہے کہ آپ نے جانا نہیں ہے مری بیان کر کے پھر سگودا جانا اور پھر ہفتے کے دن آٹھ بجے میں نے سوابی بیان کرنے اور میرے سرگودے میں میرے ستائیس شب کے تین جلسے ہیں ایک پونے دس ایک ساڑھے دس اور ایک پش کے بعد پھر ایک پش کے بعد ہمارا عزیز بچے کا ختم ہے تو میں نے چار جلسے ایک رات میں کرنے اب آپ تو مجھے کو آپ کے بیان کی ضرورت ہے میری عادت ہے میں پہلے بات اس لیے صاف کرتا ہوں کراچی والوں کو دماغ بہت اوپر ہے اس کو تھوڑا سا نیچے لاؤ تھوڑا سا نیچے لاؤ آپ اضاف کر دیں گے پیسہ ہے پیسہ دنیا میں کس کس کے پاس ہے کون نہیں جانتا اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے اللہ جس کو چاہے عطا تا فرما کے واپس لے لو تو خیر میں ایک تو لمبا بیان نہیں کروں گا دوسرا بیان کے بعد آپ سے کوئی اپیل نہیں ہوگی انشاءاللہ شاء مختصر دعا ہوگی اور آپ اپنے گھر تشہیر ہے اپنے کام کریں میرا دو ماہ پہلے ہانگ کانگ کا سفر تھا تو تمہیں کالج کے اندر بیان تھا تم نے کہا مولانا صاحب ہماری خواہش ہے کہ آپ کا بیان لمبا ہو لیکن ہمارے کالج میں امتحانات شروع ہیں اس لیے آپ بیان بیس منٹ کا کریں میں نے انیس منٹ پر بیان ختم کیا ہم نے کہا ہم نے پہلا مور بھی دیکھا بیس منٹ کا انیس بھی ختم کیا میں نے کہا آپ سمجھتے نہیں ہیں گولہمار ٹائم کی پابندی کرتے کتنی ہے اصل میں یہ بات آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی ہمارے ہاں میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کی مسترد میں جمعے کے ایک بجے بیان شروع ہوتا ہے ڈیڑھ بجے ختم ہوتا ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ ایک بجے نہیں آتے ایک بجے امام صاحب آتے ہیں آپ آتے ہیں دوبارہ پچیس پہ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 آپ پگڑی باندھیں سبز باندھیں سفید باندھیں نہ باندھیں آپ کا مسئلہ ہے میں چونکہ پگڑی باندھتا ہوں میرے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ میں پگڑی کیوں باندھتا ہوں تاکہ میرا ضمیر تو مطمئن ہو بات صرف اتنی سی تو ہم جو ناک کے نیچے ہاتھ باندھ ہیں آپ حیران ہوں گے کہ اس کی دلیل پرانے کریم میں ہے اور وہ دلیل ہے جو آپ میں سے ہر کسی کو آتی ہے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جس کو نہیں آتی مثلاً صورت القوثر آپ سب کو آتی ہے تی ہے نا یہ دلیل ہے ناپ کے نیچے ہاتھ باندھ رہے اوالا میں دیتا ہوں تو گھر جا کر آپ دیکھ لیں انا آتئینہ کل کوسط اللہ فرماتے پیغمبر ہم نے آپ کو کوسط حوص خیر کثیر کوثر کے 26 معنی میں فسلم لکھے ہیں انا آتئینہ کل کوسط آگے فصل ربی کا ون ہر اے میرا نبی آپ نماز پڑھے ون ہر کا ایک معنی اور قربانی کرے اور ون ہر کا دوسرا معنی ابن عبد البر عتم ہید علی سے نقل کیا ہے دوسرا معنی یہ ہے بس المنا الر یسرا فلاط تخت سرا ناخ کے لیے چاپ ہاتھ بات اب بتاؤ سورت القصت سب کو آتی ہے کہ نہیں اور تفسیر کون کر رہے ہیں علی پوری دنیا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آنا مدینت العلم والی انباب پمن اراد مدیند فلی باب حضور فرما میں شعر علم ہوں علی شیر علم کا دروازہ ہے اور جس نے شعر میں آنا دروازے سے گزر کرا اب حضرت علی کے علم آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا اب حضرت علی کے علم ہے نا کہ ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے جی اور قرآن کی تفسیر کر رہے اور جب صحابی کسی آیت کی تفسیر کرے تو محدثین نے اصول لکھا ہے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 جس سے گرمی میں ہوا لگے سردی میں گرمی محسوس نہ ہو یہ کون بتائے گا نارکیٹر دارک انجینئر تو حدیث کسے کہتے ہیں یہ محدث بتائیں محدثین نے ضابطہ بیان فرمایا ہے ان تفصیر صحابی اللہ نے شاہد الوحد تنظیم فعین حدیث المسندن حدیث کی جو شرح صحابی کرے وہ تفسیر قرآن کی آیت کی جو شرح جو تفسیر صحابی کرے یہ تفسیر نہیں ہوتی بلکہ حدیثیں مسند ہوتی ہے کیونکہ صحابی قرآن کا معنی خود نہیں کرتا بلکہ اللہ کے نبی سے سمجھ کے کرتا تو ہاتھ کہاں باندھتے ہیں اس کی دلیل کہاں بار ہے اب, اب یاد تو رکھ لینا نا سورت میں حوالہ نہیں یاد رہے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا میں اکثر حباب سے کہتا ہوں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 مجھے یا کل دنیا ٹی وی پہ کراچی سے کسی نے فون کیا کہ مولانا تراوی تو میں نے دلائل پیش کی کہ تراوی 20 سرکار سنت ہے پھر تین بطر ہے اور پھر رات کو تہج الگ پڑے ہم امام کے پیچھے سورت الفاتحہ نہیں پڑھتے اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے و عزا قری القرآم فسط میو ابو و ان سے امام محمد بن حمبل فرماتے ہیں اجما اناس والا انح نظر الفصلاح یہ آیت اللہ نے نماز کے بارے میں نازر فرمائی ہے کہ جب امام قرآن پڑھ رہا ہو استمعلہ نمبر ایک سنا کرو وہ تو نمبر دو خاموش رہا کرو نمبر ایک سنا کرو اور نمبر دو خاموش رہا کرو اب قرآن کریم صورت الفاتحہ قرآن میں ہے یا قرآن سے باہر ہے قرآن الحمد سے لے کے ناس تک یہ پورا قرآن ہے تو جب امام قرآن پڑھے خاموش ہو جائے بس قبلی اس کے پیچھے نمبر ایک سنو نمبر دو خاموش یہ سنو اور خاموش یہ دو حکم کیوں دی ہے اس کی وجہ کیا ہے میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب جب فجر مغرب اشاع میں امام قرآن اونچی وار سے پڑھتا ہے پھر تو امام کے پیچھے چپ رہنا چاہیے لیکن زہر اثر میں امام قرآن پڑھتا ہے لیکن آہستہ پڑھتے تو ہمیں آواز نہیں آتی تو زور اثر میں تو امام کے پیچھے افاطہ پڑھ لے لیجائیے نا یہ لوگ پوچھتے ہیں. اللہ پاک نے کتنا مسئلہ کھولا ہے پرانے کریم میں نمبر ایک سنو نمبر دو خاموش رہو یہ دو حکم کیوں دیے ہیں علامہ نصفی نے تفسیر مدارک میں لکھا دیکھو میں ساتھ حوالے دے رہا ہوں تاکہ آپ کا مائنڈ بنے کہ ہمارے مسئلے پر حوالے ہیں بغیر دلیل کے نہیں ہے علامہ نصفی تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں کہ چونکہ نمازیں دو قسم کی ہیں نمبر ایک جاہری جس میں امام قرآن اونچی وا سے پڑھتا ہے نمبر دو سری جس میں امام قرآن آہستہ پڑھتا ہے فرماتے جاہری نماز میں امام قرآن اونچی وا سے پڑھتا ہے اور ہمیں آواز آتی ہے اس میں اللہ کا حکم ہے عزاقر القرآن و فَاسْتَمِعُوا اولا قرآن سنو قرآن کریم سنو اب سنتا تو وہی وہ ہے جو چپ رہے جو چپ نہ رہے وہ تو سننے والا اسے کہتے ہی کوئی نہیں ہے. اب اس کا کیا معنی اور چپ رہو جب قرآن سن لیا مثال کے طور پہ میں ہوں اور یہ مفتی صاحب ہیں کسی مسئلے پر میری ان کی بحث ہو جاتی ہے اور یہ آگے سے بولتے ہیں میری بات نہیں سنتے میں کہتے میری بات سنو یہ کہتے میں سن آپ سب کہ نہیں مفتی صاحب آپ بول رہے ہیں آپ کہاں سن رہے ہیں تو سننے والا اسے کہتے ہیں جو چپ رہے یا بولتا رہے تو جب اللہ نے فرما دی یا سنو پھر کیوں فرمایا اور چپ رہو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آواز آ رہی ہو امام کی تلاوت کی استمیولا سنو اور زور اثر کی نماز سر ہے اس میں امام قرآن آہستہ پڑھتا ہے اب آواز تو نہیں آتی اب سن نہیں سکتے اب کیا کریں ان سد اور خب ہو شد کیونکہ نمازیں دو قسم کی ہیں اللہ نے حکم بھی دو دیے ہیں جب آواز آ رہی ہو استمیولہ سنو اور جب آواز نہیں آ رہی وہ انستو اور خاموش تم نے اب بھی رہنا ہے میں ایسی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دیکھو مسجد میں امام صاحب خطبہ دیتے ہیں اور جب امام صاحب خطبہ دینا شروع کریں باتیں کرنا بھی جائز نہیں ہے اور نوافل پڑھنا بھی جائز نہیں ہے آپ مسجد میں آئیں جمعے کے دن دوسری ادانگ کے بعد خطبہ شروع ہو جائے اب نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے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 اسی طرح جب جہری نماز میں قرآن کی آواز آئے تو سننا ہے اور جب آواز نہ آ سکے تو چپھ اب بھی رہنا ہے اس لیے ہم اس بنیاد پہ امام کے پیچھے سروت الفاتحہ نہیں پڑتے تیسرا مسئلہ جب امام سے فرماتے ہیں ولزالین تو ہم کہتے ہیں آمین اب آمین ہم آہستہ کہتے ہیں اونچی آواز سے نہیں کہتے جس کی وجہ کیا ہے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں آمین اسم من اسما اللہ یہ آمین ہے کیا اس کے بارے میں دو روایتیں نمبر ایک آمین یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور ایک عدیث ہے کہ آمین یہ دعا ہے اب اگر آمین اللہ کا نام ہو یا آمین دعا ہو دونوں کے بارے میں قرآن کریم کا فیصلہ ہے اگر یہ اللہ کا نام ہو تو قرآن کہتا ہے قرآن وصف اور ربا کا فی نفسیات کا تجربہ دیکھو اگر اللہ کا نام لینا ہے تو آہستہ لو آہستہ اور اگر یہ دعا ہے قرآن کا دوروں کا متضروا اگر دعا ہے تو بھی آہستہ ہے آج جی کے ساتھ ہے آپ حیران ہوں گے امام فخر الدین دازی رحمۃ اللہ علیہ جن نے تیس جلدوں میں عربی زبان میں تفصیل کبیر لکھی ہے اور حضرت امام شافی رحم اللہ کے مقلد ہے حنفی نہیں ہے امام راضی فرماتے ہیں ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خمور امین آہستہ کہنا واجب ہے اگر واجب نہ بھی ہو تو کم از کم آہستہ کہنا مستحب ضرور ہے اور امام راضی فرماتے ہیں میں باوجود اس کے امام شافی کا مقلح دوں لیکن اس مسئلے پر امام ونیفا کے ساتھ ہو اتنا بڑا مفسر اس لیے ہم آمین آہستہ کہتے ہیں اونچی واضح نہیں کہتے نمبر چار جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے شروع میں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتے ہیں اب آمین ہو گئی صورت پڑھ لی گی اب رکوع میں جاتے ہیں تو جب ہم رکوع میں جائیں تو ہم اللہ اکبر تو کہتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے جب رکوع سے اٹھے اللہ اکبر سمے اللہ کہتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے اس کی دلیل بھی پرانے کریم میں ہے قرآن کریم میں اچھارواں پا رہا ہے اللہفی صلاحی اور اللہ فرما وہ ایمان والے کامیاب ہوگئے کہ جو ایمان والے اپنی نماز میں خوشو کا خیال رکھتے ہیں نماز خوشو سے پڑھتے ہیں اب خوشو کا معنی کیا ہے ایک معنی آپ کرو ایک معنی میں کرو یہ ہمارے معنی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی النحمات رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں اور ان کے تفسیر کے علم کی دعا خود اللہ کے نبی نے ان کو دی ہے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ رین ام کی اس کا معنی یہ ہے اب توجہ سننا تفسیر ابن عباس اس کا معنی یہ ہے نقب طہ متواز لا يلتفتون تف یمین ولا شمالا نماز آرجی کے ساتھ پڑھیں جھوکر پڑھیں دائیں اور بائیں جانب توجہ نہ کریں ولا يرفعون عید احم پس اور نماز کے اندر رف یہ نہ کریں یہ نماز کا خوشو ہے نماز کے درفع دین نہ کریں یہ نماز کا خوشو ہے یہ کون فرما رہے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما خشو یہ ہے کہ آدمی نماز کے اندر افلیہ دین نہ کرے اب اس پر آپ کے ذہن میں ایک دو سوال ہیں کہ ذرا اس کو میں واضح کر دوں تاکہ بات کھل جائیں نمبر ایک کوئی بندہ آپ سے کہے گا قرار کریم میں دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں خضو زینت کو معل مسجد یا مسجد کا معنی سلاد ہے خود زینتم عند اللہ مسجد مسجد کا اللہ فرماتا جب تم نماز پڑھو تو زینت اختیار کرو زینت اب زینت کا معنی کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ صابی فرماتے ہیں یا زینت سے مراد ہے رفع الیدین زینت سے مراد رفع الیدین اب کوئی بندہ آپ سے کہے گا اگر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نماز میں خوشو اور خوشو کا مان رف الدین نگر ہے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 ابھی آپ کہاں بیٹھے مسجد میں یا مسجد کے پاس اسے کہیں گے بھی یہ لوگ جالسون فل مسجد اندر بیٹھے ہیں اب ایک بندہ اندر نہیں بیٹھا دروازے کے بیٹھے وہ مسجد میں ہوگا یا مسجد کے پاس اسے کہتے آئندہ عربی زبان اب دیکھے رفول دو ہے ایک جب ہم شروع میں نماز شروع کرتے ہیں شروع میں یہ میں ہے یا پاس ہے میں کیسی ابھی تو نماز شروع ہی ہوئی اللہ اکبر یہ میں ہے یا پاس ہے اور جب رکوع میں گئے اور رف الدین اب یہ میں اب مان رف الدین دو ہیں ایک نماز میں ایک نماز کے پاس قرآن کے لفظ ذرا سنے قد اخلا من الدین فی صلام اللہ ہم فی صلاحم کامیاب ایمان والے وہ ہیں جو نماز میں خوشو کریں نماز میں خوشو اور یہاں خشو سے مراد کیا ہے رف الدین نہ کرنا اب یہ میں ہے رکوع اور رف میں ہوتا ہے پاس نہیں ہوتا تو عبداللہ میں عباس فرما ہیں یہ جو رکوع رف الدین ہے یہ نماز میں ہے یہ نہ کرو یہ خوشو ہے رف الدین نہ کرو یہ میں ہے اور دوسری یاد کیا ہے خضو زینتکم تکم آئندہ کلے مسجد خضو زین تکم یا جب نماز اختیار کرو تو زینت کے ساتھ زینت یہاں امدا ہے پاس اور شروع والا الیدین یہ پاس ہوتا ہے یہ میں ہوتا ہے اب اس کا معنی گیا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نماز میں رف الیدین یہ خوشبو کے خلاف ہے اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نماز کے پاس رف الیدین یہ زینت ہے تو جسے وہ زینت کہتے ہیں اسے ہم کرتے ہیں اور جسے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں خشو کے خلاف ہے اسے ہم نہیں کرتے بات سمجھ آ سمجھ آ گئی, گئی کہ نہیں ہے ساری نہ بھی سمجھ آئے کچھ تو سمجھ آ جائے گی اتنا سمجھ آئے کہ ہمارے پاس دلیل ہے میں اکثر اس پر اس ساتھی علمی لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ آگے ملمت مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عالمانہ فاضلانہ بیان کیا اور عوام اس سطح ذرا اوپر تھا جہاں بیان سے فارغ ہوئے تو ایک مولی صاحب نے کہا حضرت عوام میں آپ نے اتنا اونچا بیان کیا جس کو سمجھے نہیں تو فائدہ کیا ہوا حکیم الامت تو حکیم الامت ہے فرمانے لگے اگر سمجھ آ گیا تو اچھا نہیں سمجھا تو بہت اچھا اس معاملہ صاحب نے کہا ہمیں تو آپ کا جملہ بھی سمجھ نہیں آیا بیان سمجھ آ گیا تو اچھا نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا ہمیں تو یہ بھی سمجھ نہیں آیا حکیم الامت حکیم الامت اتنی فرمانے لگے اگر آج کا بیان سمجھ آ گیا تو اچھا اچھی بات ہے جو میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں سمجھ آ گیا. اور اگر ان کو بیان سمجھ نہیں آیا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 یہ تو سمجھ آ گئی نا ان کو کہ مونا اشرف علی تھانوی کتنا بڑا عالم ہے اب یہ دائیں بائیں نہیں جائیں گی یہ میرے پاس ہی رہے گی میں فرماتا مسئلہ بیان سمجھ آ گیا تو اچھی بات ہے مسئلہ سمجھ آیا نہیں سمجھایا تو بہت اچھی بات ہے آج کا بیان سمجھ نہیں آیا لیکن ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مولوی اشرف علی مولوی بہت بڑا ہے آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ بندہ گمرا کب ہوتا ہے مولانا صاحب آپ نے ٹھیک مسئلہ بیان کیا لیکن آج وہ ٹی وی پر ڈاکٹر صاحب آئے تھے نا ان کی بات کیا بات ہے ماشاء اللہ بتا رہا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 میری عادت ہے میں جو مسئلہ چھیڑتا ہوں نا اس کا کوئی پہلو رہنے نہیں دیتا کسی کو ٹینشن نہ ہو کہ یہ مانگا سر مسئلہ درمیان میں چھوڑ دیے اچھا جب آپ نماز عید پڑھتے ہیں تو تین تک بیدا سفل جدید کرتے ہیں وہ تو میں ہوتا ہے وہ تو پاس نہیں ہوتا نا تو پھر آپ عیدین وفل جین کیوں کرتے ہیں دعائے فروت میں آپ کیوں کرتے ہیں اب آپ کے اوپر پھر سوال ہوگا جواب ذہن نشین فرما لیں قرآن کریم ہے آسلات ذکری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 اقول اور افریق اس چیزوں کا نام نماز ہے تو نماز اصل نام ہے اللہ کے ذکر کا یہ ضابطہ یاد رکھ لینا نماز کا ہر وہ فیل جس کے ساتھ اللہ کا ذکر ملا ہو وہ نماز ہے اور وہ فیل جس کے ساتھ ذکر نہیں ہے نا ذکر سے خالی ہے وہ نماز کا فیل شمار نہیں ہوتا کیونکہ وہ آپ مصلاطر ہی نہیں بنتا اصول ذیل میں آ گیا نماز کی ہر حرکت نماز کا ہر فیل جس کے ساتھ ذکر ہو وہ تو نماز ہے اور جس کے ساتھ ذکر نہ ہو وہ نماز نہیں ہے وہ بالکل چیز الگ ہو جاتی ہے اب آپ دیکھیں جب ہم شروع میں نماز پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں اللہ دیکھو یہ فیل بھی ہے نا اور ساتھ کو ذکر بھی ہے ہم کھڑے ہیں یہ فیل بھی ہے اور ساتھ سبحان کلّہ اعوذ اللہ بسم اللہ الحمد ذکر بھی ہو رہا ہے اچھا جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو پھر اللہ اکبر دیکھیے فیل بھی ہے نا اور ساتھ ساتھ ذکر بھی ہے یہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں اے یہ کیا ہو رہا ہے یہ جو اللہ اکبر کہا وہ تو رکوع کے لیے ہے جو ہاتھ اٹھائے ہیں وہ اس کے ساتھ تو کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہے اللہ اکبر جو کہا وہ تو رکوع کے لیے کہا نا اللہ اکبر کو تکبیرات رکوع کہتے ہیں تکبیرات رف الدین کہتے ہیں وہ تو تکبیرات رکوع ہے اب تقبیرت رف کی کدھر گئی تو یہ حرکت وہ ہے جو خالی ذکر سے ہے اس لیے اس کو نماز کہنا مشکل ہے اچھی طرح بات سمجھنا یہ خشو کے خلاف ہو جائے گا کیوں ذکر نہیں ہے نا ساتھ خوشبو کے خلاف ہو گیا آپ کھڑے ہوتے ہیں سمے اللہ لمن ہمیں یہ کھڑے ہیں یہ حرکت اور فیل ہے اور سمے اللہ یہ ذکر ہے اب یہ فعل خوشو ہے کیوں ساتھ اللہ کا ذکر مل گیا نا اور یہ جو ہاتھ اٹھائے اس کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ہے اب یہ خشو کے خلاف ہو جائے گا اب آپ دیکھیں جب ہم دعائیں روت میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہ اکبر اب یہ ہاتھ اٹھانا اللہ اکبر رفع الیدین کے لیے ہے تو ہمارا جو بطر والا رفع الیدین ہے یہ ذکر کے ساتھ ملا ہے یہ خوشبو سے نہیں ہے اور جب آپ عید کی نماز میں تکبیرات عیدین کہتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں ساتھ اللہ اکبر بھی کہتے ہیں تو ہم نماز میں جہاں رفع الدین کرتے ہیں وہ ذکر کے ساتھ ہے اور جس فیل کے ساتھ ذکر مل جائے وہ خشو کے خلاف نہیں ہوتا اور جو فیل بغیر ذکر کے ہو وہ خشو کے خلاف ہوتا ہے ایک آدمی نماز میں خارج کر دے یہ خشو ہے خشو کے خلاف ہے کیوں ساتھ اللہ کا ذکر نہیں ہے نا اور نماز میں انگلی کھڑی کر دے تو یہ خوشی ہے کیوں ارشد اللہ یہ ذکر موجود ہے یہ تو ذکر موجود ہے اس پر میں کہتا ہوں ایک بار کیے تو ہوگئے یہ جو بار بار کرتے ہیں یہ کیا ہے نہیں میں ہنساتا نہیں میں کو لطیفے نہیں سناتا میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے اس سے گزارش کی ہے یہ جو ہمارے مسائل ہیں ہمارے ان مسائل پر دلائل ہیں ہم بغیر درین کے کوئی بات نہیں کہتے شروع میں میں نے بات شروع کی شاید کسی کے ذہن میں کوئی بات رہ نہ جائے میں دروس کی وضاحت بھی کرتا ہوں میں نے کہا کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑے دلیل کیا پیش کی القرآن فسط میں اول و انسط کو جب امام قرآن پڑھتا ہے مفت کو خاموش رہنا چاہیے اس پر بھی دو سوال ہے میں ذرا سمجھا دوں پہلا سوال مجھ سے ایک بندہ خود کہنے لگا کہ مولانا صاحب جب آپ لوگ اتہ ہی امام کے پیچھے بیٹھتے ہو تو تم پڑھتے ہو رب اب جالنی مقیم صلاح و ابھی پڑھتے ہیں نا؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے ادھر کہتے ہو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو تو کوئی جی قرآن کے خلاف ہے اور جم اتحاد امام کے پیچھے قرآن پڑھ رہے ہو تم بھی تو پڑھ رہے ہو سوال سمجھ آ گیا اس کا جواب ذہن فرما لیں ہم کہتے ہیں کادا یہ قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے کادا پوری نماز میں قرآن پڑھنے کی جگہ صرف قیام ہے صرف قیام یہ قرآن کی جگہ ہے قرآد کی جگہ کادا نہیں ہے کادہ میں صرف دعا ہے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 ہاں اتفاقی بات ہے کہ ہم نے دعا قرآن والی پڑھ لی ہے آپ یہ دعا نہ پڑھیں کوئی اور دعا پڑھ لیں کیا فرق پڑتا ہے یہ گزارش سمجھ گئی یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا یہ جو کاضہ میں رب جالنی پڑھتے ہیں یہ تلاوت کرتے ہیں یہ دعا مانگتے ہیں دعا آپ رب جالنی نہ پڑھیں اللہ عمنی اور سلام کو دو اور طور دعا پڑھ لیں اللہ عمنی اور تیسری دعا پڑھ لیں رب جالنی ضرور پڑنی ہے لیکن قرآن جب آپ کھڑے ہیں قیام میں اب ربی جالنی نہ پڑھیں اللہ عمین ظلم تو دعائیں پڑھے نماز ہو جائے گی نہیں معلومہ قادہ جب ہم کرتے ہیں تو قرآن نہیں پڑھتے دعا مانگتے ہیں اور کبھی دعا قرآن والی بھی ہوتی ہے اگر قرآن کی آیت ہو قرآن سمجھ کے نہ پڑھیں اس کا حکم بالکل اور ہے اور اگر قرآن کی آئےت تو قرآن سمجھ کر پڑھیں گے اس کا حکم بالکل اور ہے تو ہم ربی کو دعا سمجھتے ہیں قرآن سمجھ کے میں نہیں پڑھتے اچھا دوسرا اس پہ سوال یہ وہ سوال ہے جو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیں اگر فجر کی نماز امام پڑھا رہا ہو تو آدمی مسجد میں آئے تو سنتیں پڑھے یا نہ پڑھے ہم کہتے ہیں اگر اس کو یہ یقین ہو کہ میں دور کا سنت پڑھوں گا اور اتہ تک امام کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں تو سنتیں نہ پڑے نہ پڑ... ہو سکتا ہوں تو سنتیں پڑے اور اتہ ہیت میں آ کر شامل ہو جائے اور اگر یہ خط شوق میں نے سنتیں پڑھی تو نماز جماعت کی فجر کی نکل جائے گی پھر سنتیں نہ پڑھیں اور یہ سنتیں پڑھیں پھر سورج نکلنے کے بارہ منٹ بعد اشراک کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے نہ پڑھیں اس سے پہلے پڑھنے سے نبی پاک وسلم نے منع فرمایا ہے ملّم یسل رقعی الفجر اللہ کے نبی نے فرمایا جو فجر کی دو سنتیں نہ پڑھ سکے فج وسل باد ماتل و شمس وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے اب سوال کیا ہے ذرا سوال سمجھنا امام فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے یہ آپ کا حنفی مختلی باہر کھڑے ہو کے سنتیں پڑھ رہے تو امام کا قرآن سن رہا ہے یا اپنا پڑھ رہے تو آپ کہتے ہیں امام قرآن پڑھے تو سنیں تو سنتیں کیوں پڑھ رہے پھر سنتیں نہ پڑھے نا پھر تو ہمارا مسلک ٹھیک ہے جو ہم سنتوں سے منع کرتے ہیں جا کے نماز پڑھیں میں نے کہا یہ آیت نہ سمجھنے کی وجہ سے دھوکہ لگا ہے واحضہ القرآن فستا میں یہ حکم اس وقت ہے کہ جب آدمی امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو کر مختلی بنے وہ جو سنتیں پڑ رہا ہے وہ امام کا مختلی نہیں ہے اس کی نماز اپنی ہے اور امام کی نماز اپنی اب جیسے آپ ابھی قرآن کے لیے تلاوت شروع کر دیں بھائی فجر تگائی تلاوت کرتے اور ذرا اونچی اونچی آواز سے تلاوت کریں تو ایک تلاوت کرے گا یا ہر بندہ کرے گا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 اس کی دلیل قرآن میں ہے فصل کا ون نمبر دو امام کے پیچھے ہم فاتحہ نہیں پڑھتے اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے ذاکر القرآن فسط میں ہم نمبر تین ہم جو امین آہستہ کہتے ہیں اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے ادو ربک بس کو ربک نمبر چار ہم جو رکو جاتے رفل یہ دائر نہیں کرتے اس کی دلیل ہے قرآن کریم میں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 حضرت امام مالک امام شافی امام احمد دنیا نے اس شخص کو اپنا امام مانا ہے اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ بدزر ہو جاتے ہیں کوئی فلاں اعتراض آگ پھر اعتراضات کی فکر نہ کریں اللہ ہم سب کو اپنے مسلک پر کار بند رہنے کی توفیق فرمائے میں آپ کو قطر نہیں کہتا لڑیں جھگڑیں دوسرے پر اٹیک کریں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اپنے کاروبار کی حفاظت کریں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 میں اس لیے گزارش کرتا ہوں اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے لمبا بیان تو نہیں ہے نا یہ میں نے مختصر اس لیے کیا ہے پھر کبھی آپ کے مسئلے میں بیان ہو تو آپ سمجھا کرے بیان مولانا صاحب بہت تھوڑا کرتے ہیں ہم تھوڑا کرتے ہیں لیکن متلر کرتے ہیں دو گھنٹے کا بیان کرے اور پلے کچھ نہ پڑے اس سے بہتر ہے کہ دو منٹ کا بیان کرے اور ایک دو بات یاد کر کے لے جائیں بس اب آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ ہماری نماز میں ہمارے پاس دلائل ہیں تو دائیں بائیں آپ کو کتاب لا کر دیں نہ خود نہ پڑھا کریں مولانا صاحب کو دے دیا کریں کوئی سی ڈی لا کر دے تو آپ نہ پڑھیں مولانا صاحب کو دے دیں مولوی خراب ہو گیا تو بگی خراب کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور مولانا صاحب ٹھیک ہو گئے تو پھر کسی خراب ہونا ہی رہی ہے ہم مشورہ دیتے ہیں ایک ایک کو خراب نہ کریں بس ہمیں خراب کر لیں یہ سارے خود بد خراب ہو جائیں گے اور جب تک ہم خراب نہیں ہوتے آپ جتنی کوشش بھی کرو گے یہ کہیں نہیں جا سکتے انشاءاللہ اللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے وہ آخر تعوان الحمد للہ الحمد وسلاسلام علا رسول ہی والا علیہ و صحاب اجمائی مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاوں سے درگزر فرما جو بیمار ہے ان کو صحت عطا فرما اے اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما ہماری حاجات کو پورا فرما دے قرآن کریم جو پڑھا گیا اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لے اے اللہ اس مسجد کو شاد اور آباد فرما اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کے جان مال ایمان کی حفاظت فرما جو ہم نے دعائیں مانگی وہ بھی قبول فرما پورے عالم اسلام میں جو مسلمان دعا مانگتے سب کی دعائیں قبول فرما وصل اللہ تعالیٰ رسولی خیر خلق ہی محمد اب علی بہ اجمائین